السلام علیکم رحلام وائس اوکے جی سوریہ یوسف چل رہی ہے سوریہ یوسف کے چار رکو ہو چکے ہیں یعنی پینتیس آیات 35 آیات ہو چکی ہیں سورہ یوسف کی کل خلاصہ بیان کر دیا تھا پانچویں رکوع کا دوبارہ سن لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جیل کے اندر گئے وہاں پر دو نوجوان اور بھی ساتھ تھے ان کے جو دو نوجوان ساتھ تھے انہوں نے دونوں نے خواب دیکھا ایک نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو تعبیر بتائی کہ تم جو ہے وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے اور تم بادشاہ کو یہ انگور کا رس خمر جو ہے وہ پیش کرو گے تم اور دوسرے کو کہا کہ بھئی تمہارے تو سزائے موت ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا تو یہ سارا کا سارا رکو اسی چیز کے بارے میں ہے. آپ ذرا اس چیز اور دیکھ لیجئے اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے حق کی دعوت دی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دیں گے اس اور اس میں چلے گا بھی یعنی بتایا جائے گا توحید کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے ہی کمال کے الفاظ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جس طریقے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھتے جائیے گا کہ وہ کیا طرز کیا تھا اب الحمد السلام علیکم وسم اللہ داخلہ کا معنی ہوتا ہے یہ چھتیسویں آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے جو الفاظ کے ترجمہ داخلہ کا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے داخل داخلہ کلو داخلہ ہوتا ہے داخلہ کا مطلب داخل ہونا ماں ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو یہ ماں ہو ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ اور جن ساتھیوں کو میں نے تھوڑا بہت اجرا کی وہ کروائی تھی ماں کا لفظ آیا تو یہ ماں بھی ان الفاظ میں سے ہیں جو مضاف واقعہ ہوتے ہیں ماں بھی ان الفاظ میں سے ہیں جو مضاف واقعہ ہوتا ہے تو یہ ماں ہو آئے گا تو یہ کیا ہوگا ماں مضاف ہوگا اور ہو ضمیر مضافوں نے لی ہوگی سجنا سجن قید کو کہتے ہیں اس لیے حدیث بھی آپ نے سنی مشہور حدیث ہے ادنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو وہاں پہ بھی کیا لفظ ہوا سجن سجن تو یہی یہیج قید خانہ ٹھیک ہے فتح یا یہ فتح میں نے بتایا ہے نا کل نوجوان تو یہ تسنی تسنیا دو کے لیے تو دو, دو نوجوان انی ارانی ارانی مطلب آرانی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ واحد متکلم کا سیکھا ہے واحد متکلم کا واحد متکلم کا ہے ارانی کا مطلب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آسرو آسرو کا مطلب ہے نچوڑنا میں نے نچوڑا یعنی میں آسرو میں نچوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا آسارہ یا آسرو سے آسرو میں نچوڑ رہا ہوں یا نچوڑوں گا تو آسرو کا مطلب ہے نچوڑنا خمرن خمرن سے مراد انگور کے جو رس ہوتا ہے انگور کا جو رس حاصل ہوتا ہے خمر کا اطلاق انگور کے اوپر ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا خمر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے وہ انگور کا رش ہوتا ہے تو شراب کے متعلق جو کہا جاتا ہے نا شراب ویسے تو چار چیزوں کی جو ش... وہ ہے وہ حرام ہے چار چیزوں سے تو جو سب سے خطرناک ہے جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے جو انگور سے شراب حاصل ہوتی ہے انگور سے شراب حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے یہ ایک اختلاف ہے یہ ابھی فکی بحث میں آپ کے سامنے تاکہ وہ کیا اختلاف ہے کہ جی چار چار کہ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا تو یہ تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ خامرن سے مراد یہ انگور کا جو رس حاصل ہوتا ہے اور اس کو رکھا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو رکھے, رکھے, رکھے رہتے ہیں پھر اس کے اندر اس کے اندر وہ پڑے پڑے جس وقت اس میں ابال پیدا ہوتا ہے جھاگ پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے وہ ہوگا لیکن احناف کے نزدیک احناف کے نزدیک جو ہے وہ چار چیزوں کا چار چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کے لیے وہ ہوگا وہ انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی آب، آج ٹائم نہیں ہے اس کے اندر اور دوسرا ہے احملو اہ حملہ یحملو احملو کا مطلب ہے حملہ یحملو حمل کا لفظ استعمال آپ نے سنا ہوگا حاملہ وہ عورت ج... یعنی جس کے ویٹ میں بچہ ہوتا ہے تو احملو حمل سے ہی اٹھانے کے معنی تو حاملہ کو حاملہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کا وزن اٹھاتی ہے بوجھ اٹھاتی ہے تو ان احملوں کا مطلب ہے کہ وزن, وزن اٹھانا فوقہ راسی راسی کا مطلب ہے اب میرا سر فوقہ کا مطلب ہے اوپر خوبز روٹی کو کہتے ہیں عربی کے اندر ٹھیک ہے آج کل بھی جدید عربی کے اندر بھی خوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ ایک لفظ آپ کر لیں کہ جی جدید عربی کے اندر بہت سے الفاظ مختلف ہوئے ہیں لیکن یہ خبزن کا لفظ ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے روٹی کے لیے ٹھیک ہے تو خوبص آپ رو استعمال کیا کریں خوبص کا لفظ ٹھیک ہے تا کلو تا کلو کا مطلب ہے کھانے کا معنی اکلا یا کلو سے تاقولو ات کوئیرو کوئر پیر پرندے کو کہتے ہیں پرندے کو پیر ٹھیک ہے نا پائر تائر کا لفظ بھی ہوتا ہے پیر پرندے یعنی ٹھیک ہے نبینا نبینا کا مطلب ہے کہ ہمیں بتائیے بے تویل ہی تعویل سے مراد اس خواب کی تعبیر بیویل ہی اس خواب کی تعبیر یعنی تعویل ہی وہ خواب کی طرف جا رہا ہے کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے ٹھیک ہے تو یہ محسنین محسن احسان کرنے والا محسن نیک آدمی کو کہتے ہیں اور احسان کی تعریف میں آپ کے سامنے ایک دوا پہلے بھی رکھ گا جو حدیث کے اندر جو آتی ہے شروع میں بالکل بخاری شریف شروع ہوتی ہے تو وہاں پر ہی وہ آیا مل احسان حضرت علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حدیث جبریل کے اندر مل احسان تو احسان کیا ہے نیک عمل کرنے والا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے فتح اور اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے و دخل ما هو کے ساتھ داخل ہوئے اسجنہ سجنا قید خانے میں فتیان دو نوجوان اور دو دونوں نوجوان قالا احدہما اور میں سے ایک نے کہا انی ارانی احسرو اسرو خمرن میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انی ارانی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اسرو خ... یعنی میں دیکھ رہا ہوں خواب میں اسرو خمرن کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یعنی جو انگور نچوڑنے کے معنی والا وقال الاخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزن تاكل الطير تو وقال الاخر دوسرے نے کہا انی ارانی میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں احمل فوق کہ میں اپنے سر پر رو اور پرندے سے کھا رہے ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں تا کل تیرو مند ہو وہ پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں پھر وہ پہلے بھی بتایا تھا نکرا کے بعد نکرا کے بعد فیل آ جائے نکرا کے بعد فیل آ جائے یہ کیا بنتے ہیں موسم ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا آیا؟ آیا نا معرفہ کی کوئی علامت اس میں نہیں تو خوب زن کے بعد کیا آ گیا تاکل ہوتا آ گیا تو وہ فیل آ گیا تو کیا آیا کہ اگر نکرا کے بعد فیل آ جائے تو ترجمہ تو ایسے اگر کیا جائے تو ترجمہ ایسے کرنا چاہیے فو کا راسی کہ میں اپنے سر پر ہوئے ہوں زن ایسے راتی ایسے روٹی کہ میں سے کھا رہے نبئنا تاویلی ذرا ہمیں اس کی تعبیر تو بتاؤ بے شک کے ہم نرو کا من المحسنین ہم, تم ہم تمہیں نے یعنی تو ہمیں ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نیک آدمی ہو من المحسنین یو ہم تمہیں نیک آدمی یعنی ہم تمہیں نیک آدمی دیکھتے ہیں یعنی ہمیں تم نیک لگتے ہو یا تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو یوں کہ ان نر نرا کا تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اب یہ, یہ اس کا ہو گیا آگے دیکھیے یاتی کما یاتی اتایاتی حتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا اچھا اچھا اچھا, اچھا جی اچھا جی چونتیس آئے رہ نا نے بتایا نہیں مجھے چونتیسو آئے کل کہا تھا نا تو رہ گئی تھی پینتسو عائت. پینتسو عائت تو رہ گئی تھی میں نے سے کل کہا تھا کہ یاد کرانا جو, جو, جو ختم ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیجی. تینتیس نمبر آئے تھے کیونکہ یہ کل ہم نے چھوڑ دی تھی میں نے کا مطلب ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے یہ حروف آتفا میں سے ہے آتفا ٹھیک ہے نا ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح انگریزی میں ہم این کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں یا اور اور وغیرہ اس طریقے سے یہ حروف آتفا عربی کے اندر مختلف حروف آتفا دس استعمال ہوتے ہیں وافا سما تا او ام لا بل اور لاکن ماہ روف ع میں سے ہے بدا لہوم بدا لہم کا مطلب ہوتا ہے بدا بدا کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہونا اس ٹھیک ہے نا ظاہر ہونا بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا یافظ تھا رو ریا رو ریا رو رو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے جمع مذکر غائب کا سیگا اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا یہ راگ کھچڑی کے ابواب میں سے ہے کھچڑی کے اوا میں نے بتایا تھا نا کھچڑی کے ابواب کھچڑی کیا ہوتی ہے کھچڑی میں ہر چیز ملی ہوئی ہوتی ہے نا دال اور ساتھ چاول ملا دیتے ہیں اور مکسر بنا دیتے ہیں بالکل تو کھچڑی جو بنتی ہے تو یہ بھی کس میں سے ہے کھچڑی کے اوا میں سے کیوں کھچڑی کے کی اوا میں سے اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے یعنی یہ محموز بھی ہے اور آخر میں یا بھی آ رہی ہے یا آ رہی ہے تو یہ ناقص بھی ہے تو گویا کھچڑی حمزہ محموز بھی ہے محموز العین بھی ہے اور ناقص یائی بھی ہے نا یائی بھی ہے تو دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں تو یہ کیا ہے یہ کھچڑی کے ابواب ہوتے ہیں ان کی گردانیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں بڑی السلام م... علیکم, علیکم وائس اوکے جی وائس تو رہا کس میں سے ہو گیا کھچڑی کی ابواب میں سے ہو گیا یہ واؤ کے اوپر آپ زما دیکھ رہے ہوں گے واؤ کے اوپر زماں دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے واؤ پہ زما زما سے مراد پیش زما سے کیا مراد ہے واؤ کے اوپر ویسے جو جمع مذکر غائب کا سیگا ہوتا ہے اس پہ آپ کو پیش نظر نہیں آتا وہ کیا ہوتا ہے واؤ ساکن ہوتا ہے واؤ ساکن ہوتا ہے نا ویسے نا فالا فالا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے اور اس کے بعد الف لگایا جاتا ہے الف لگا ہوا ہوتا ہے گونج رہی ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے بتا دیا کریں گونجریا کیونکہ اس کو میں نے مائک کو کریب کیا ہوا ہوتا ہے نا مائک کو میں نے بڑا کریب کیا ہوا تھا اب دیکھیں وائس ٹھیک ہے گونج ہے کہ نہیں گونج اب دیکھیں ٹھیک ہے جی فوراً مجھے بتایا کریں تو کے اوپر وا کے اوپر زما نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا راہو کے اوپر کیا آ رہا ہے میں نے تو راہو پڑھ رہا ہوں بلکہ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو زما کے ساتھ پڑھیں گے میں تو ابھی باؤ کے اوپر ساکن پڑھ رہا ہوں وا کو ساکن پڑھ رہا ہوں راہو ویسے کیا پڑھا جائے گا ما راہ آیا تھی ول ساتھ ملائیں گے نا جب ملائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ نیچے زیر دی جاتی ہے ملانے کے لیے بعض دفعہ زیر دی جاتی ہے ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے اس کو ہم عربی کے اندر ایک قاعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بل قصر جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اسے حرکت کسرا کی دی جاتی ہے یعنی زیر کی حرکت دی جاتی ہے آگے ملانے کے لیے نو اظاہر کا ہر کا بل تو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو آگے کثرا کے ساتھ ملا کر دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے لیکن بعض جگہ ایسی آئیں گی کہ جہاں پر اب یہ, یہ جب واؤ آتا ہے تو وہاں پر آپ کو ملانے کے لیے ہم ضمہ دے کر آگے ملاتے ہیں زما دے کر وہ جگہ انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی بس صرف اتنی سی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کو ہم نے ملانے کے لیے واؤ کے کی اوپر کیا آیا زما آیا پیش آیا ہے آگے ملانے کے لیے ٹھیک ہے جی یاد سے اور نشانیاں ہیں نشانیاں اور اب آگے ہوئی جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل سف کے اندر ٹھیک ہے نا یہ لیس جنون نہ ہو لس جنون اصل میں کیا تھا یس جنون تھا نا یس جنون یس جنون تھا یس جنون یس چنو یس چنان یس جنون یس جنون, يَس يَس جنون, جنون تھا ٹھیک ہے تو جب ملایا تو کو میں نے قاعدہ سکھایا تھا نا قاعدہ کیا سکھایا تھا کہ بھی جب تاقید بنائی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو آخر سے نون عرابی کو گرا دیجئے شروع میں لامے تاکید لگا دیجئے ٹھیک ہے اب جب یہ آ گیا تو لیس جنو ہو گیا لیس جنو ہو گیا اب کیا کرنا ہے کہ آخر میں واو ہے نا جمع مذکر غائب یا جمع مذکر کے جو واو ہوتا ہے جمع مذکر حاضر ہو یا جمع مذکر غائب کا ہو اس میں سے واؤ کو گرا گرا دیں گے اور نونے تاکیت کا لگا دیں گے نونے تاقید کا لگا دیں گے اور یہ کیا تھا ہے نا? یہ لنا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی دیکھیں, یہ چیز بات ساتھ ہی مجھے پوچھتے ہیں سوال کر کے کیا فائدہ ہوگا ان گردانوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا اب میں آپ دیکھیں گے نا جو ہاں سیگا جمع مذکر غائب ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ نونے تاکید سے پہلے نونے تاکید جو ہے نا نونے تاکید یہ جو نونے مشدد آپ کو نظر آ رہا ہے تشدید والا نون اس سے پہلے زما آ رہا ہے اس سے پہلے زما آ رہا ہے تو جو آپ اس زمے کو دیکھیں گے نا تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ کس کا سیگا ہے یہ جمع مزکر کا سیگا ہے جمع مزکر کا غائب بھی ہو سکتا ہے حاضر بھی ہو سکتا ہے اور شروع میں لگی ہوئی ہے تو اس لیے جمع غائب کا سیگا ہے سمجھ رہے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر کا لوگ کہتے ہیں جی گرامر پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا ٹھیک ہے لس جن تو یہ اس سے کیا مراد ہے ضرور بے ضرور یعنی لس جن کو مطلب ضرور بے ضرور ہو جائے گا ہتاہین ایک مدت تک تو اب دیکھیے سما بدال آیات لس جنون پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں سما پھر انہوں نے مناسب یہی سمجھا کیا سما بدا لوں انہوں نے یعنی پھر ان کے لیے یہی بات مناسب ظاہر ہوئی سما بدا لوں پھر ان کے لیے یہی بات مناسب ظاہر ہوئی ماد بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ کیا کریں لَيَسْ جُنُنَّهُ کہ انہیں ایک مدت تک قید خان آ رہا حضرت یوسف علیہ السلام کا اب جواب آپ دیکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا بتایا یہاں سے ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے اب سمجھ لیجیے گا پہلے بعد میں اس, اس کا میں کروں گا حضرت یوسف علیہ اللہ کہ دیکھو تمہارے پاس खाना جو جیل سے تمہیں کھانا آتا ہے ना جو تم جیل سے کھانا آتا ہے وہ تمہارے پاس بعد میں پہنچے گا وہ पहले बता दूंगा मैं तुम्हें میں تمہیں پہلے بتا دوں گا کیا پہلے بتا دوں گا اس میں دو کال की जाती है تفسیر جو کی جاتی ہے ایک یہ کہ تمہارے پاس کے والا ہے تمہیں ابھی جیل سے کیا کھانا ملے گا میں تمہیں وہ بتا دوں گا کہ ابھی تمہیں کھانا کون ملے گا ایک تو یہ کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اس سے مراد یہ ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس کھانا بعد میں آئے گا اور میں تمہیں اس کی تعبیر پہلے بتا دوں گا یہ تم نے جو خواب بیان کیا ہے میں اس کی تعبیر تمہیں پہلے بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک چیز وہ ہو گئی ہو بات تو یہ, یہ کیا جا رہا ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوگا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی تمہارے پاس کھانا بعد میں آئے گا اور میں تمہیں پہلے بتا دوں گا اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ کھانے کے متعلق بتا دوں گا تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب کا علم تھا غیب کا علم تھا کہ وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ غیب کا علم اس سے مراد غیب کا علم نہیں ہے اصل میں یہ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کو ایک نشانی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک علم کو علم دے دیا تھا جس کے ذریعے سے وہ یہ بتا سکتے تھے یعنی وہی کے ذریعے میں تمہیں بتا دوں گا وہ یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک حکمت اور ایک خاص علم حاصل ہوا ہے اور وہ کہاں سے حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے تو میں اس کے ذریعے سے تمہیں بتا دوں گا گویا کہ اس علم کے ذریعے سے میں تمہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غیب کا علم تھا دوسری یہ تا, اگر یہ کہا جائے کہ بھائی میں تمہیں بتا دوں گا اگر تو وہ ہے کہ جی میں تمہیں خواب کی تعبیر پہلے بتا دوں گا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا خواب پہلے بتا دوں گا یہ تو ایک قسم کا دعویٰ ہے کا دعویٰ اس میں پایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بالکل صحیح صحیح بتا دوں گا یہ بات یاد رکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کوئی خاص علم عطا کیا ہوا ہو اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر یہ بڑا کرم ہوا کہ میں یہ چیز آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکوں گا. تو اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے اس کے اندر بڑائی نہیں ہے بلکہ اس نعمت کا اظہار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں گا یہ گویا اس اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص نعمت جو دی گئی تھی ان کو خوابوں کی تعبیر کی یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتا دوں گا اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو اپنے علم کے اوپر اعتماد بٹھانے کے لیے اس کو اپنے بارے میں جو جو اس کو علم حاصل ہو وہ بتا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں تو آپ پہلی چیز مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے پڑھا کہاں سے ہے تم کیسے یہ باتیں کر رہے ہو تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی میں نے فلاں جگہ سے پڑھا میرے فلاں فلاں استاد ہیں میں نے ان ان سے پڑھا تو گویا اس میں میری بڑائی نہیں مقصود ہوگی کہ میرے میں نے ایسے ایسے بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے بلکہ آپ کو یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ بھائی آپ کو جو میں ان بتاؤں گا باتیں یہ اپنے اکابر سے سنی ہوئی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا تو میرے فلاں فلاں استادوں سے میں نے پڑھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو اگر کسی کو اعتماد بتانے اعتماد حاصل کرنے کے لیے کچھ یہ بتا دیا جائے تو فوراً اس پہ ایک دم وہ نہ کرتے کہ جی اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دعوت کے کام کے لیے یہ چیزیں پہلے بتانا پڑتی ہیں بعض دفعہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی میں نے فلان جگہ سے پڑھا فلان جگہ سے پڑھا ان کے پاس گیا ان کے پاس گیا اس طریقے سے پڑھا اور جی اگر کوئی بندہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جی میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے بلکہ یہ اس اعتماد حاصل کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ اظہار کرنا جائز ہے اب دیکھ لیں اس کو ذرا کالا حضر آخرت کے بارے میں ہم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ترجمہ دوبارہ دیکھیے کالا لا یاتیکما تر زکان ہی اللہ نبا تو کما بتا ہی یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا ٹھیک ہے لایاتی کما وہ ابھی آئے گا نہیں ٹھیک ہے کیا نہیں آئے گا تامن ترزکان ہی وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے اللہ نبات و مگر یہ کہ میں اس خواب کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا اللہ نبا تما تاویلی اس خواب کی حقیقت میں بتا دوں گا کب لایاتی کما اس کے آنے سے پہلے پہلے رالکما مما اللہ ربی یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھے عطا فرمایا ہے ٹھیک یہ بات وہ کر دی ان کو تسلی دے دی کہ ابھی دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتانے لگا ہوں ابھی تسلی ہو گئی اگے دیکھیے اب اگے کیا بات ہے انی ترتق ملت قوم لا یؤمنون بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے لا یؤمنون بالله جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہم بالآخرت ہم کافرون اور جو آخرت کے منکر ہیں ٹھیک ہے تسلی دے دی کہ پریشان نہ خواب کی تعبیر بتانے لگا ہوں لیکن میں نے میں توحید توحید کا قائل ہوں میں توحید کا قائل ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں توحید کا قائل ہوں اور آخرت کا بھی قائل ہوں پہلے ان کو یہ کہا پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے اتباع کرنی ہے مجھے میں نے کس کی اتباع کرنی ہے وہ اب آگے وہ بتا رہے ہیں میں اتباع کس کی کرتا ہوں ٹھیک ہے گویا دین کے اندر اتباع کرنا یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے تو اب وہ بتا رہے ہیں آگے خالی یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو اللہ تعالی کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آخرت کا بھی قائل ہوں ٹھیک ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ کن لوگوں نے کن لوگوں نے یہ راستہ ہے؟ میں ان کی اتباع کرتا ہوں جن لوگوں نے راستہ دکھایا وہ کون لوگ ہیں وہ تباہ تو ملتا اور میں نے پیروی یعنی میں نے پیروی کی ہے وہ تباتو اور اتباط وصل میں میں نے پیروی کی کس کی ملت آبا اپنے یعنی اپنے آبا کی ملت کی اپنے آبا کی ملت ان سے کون مراد ہے ابراہیم ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یاقوبہ اور یاقوب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد ہیں حضرت اسحاق دادا ہیں اور حضرت ابراہیم پر دادا ہیں ٹھیک ہے نا حضرت ابراہیم کیا ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے تھے کون کون سے حضرت اسماعیل حضرت اساک ٹھیک ہے حضرت اسحک اور بھی بیٹے تھے ٹھیک ہے نا اور بھی بیٹے تھے یہ نہیں تھے ایک اور بیوی تھی بنی کنتورا سے جو تھی ٹھیک ہے نا وہ جو تھی ان کی بیوی کتورا کنتورا جن کو کہا جاتا ہے ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ تورات وغیرہ نے ذکر کیا ہے تو رات ویرا نے ذکر کیا کہ ان سے اور بھی اولاد ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے صرف یہ دو بیٹے نہیں تھے ٹھیک ہے صرف یہ دو بیٹے نہیں تھے اس کے علاوہ بھی اور بھی اولاد ہوئی تھی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اتباع اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یاقوب کی دین کی پیروی کی ہے ملت سے اولاد کیا ہے دین ماں کان لانا کا بلاہ منشئی ماں کان لانا ہمیں یہ حق نہیں ہے ان باللہ من شعیح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ذالک من فضل اللہ علین ہم پر ذالک من فخل اللہ علین والے ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے کا یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل علینا ہم پر وعلن ناسے اور تمام لوگوں پر لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ یہاں تک وہ بات ہو گئی اب دیکھیے آگے وہ کیا کس طریقے سے میں نے بتایا نا اس کو دیکھتے جائیے قرآن کو دیکھتے جائیے اور جو نبی کی دعوت کو دیکھیے کہ نبی کی دعوت کس طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے ان کو تسلی بھی دے دی کا جواب آپ اپنی باتیں شروع کر دیں بعض لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہم اس کو پہلے دین کی دعوت شروع کر دیں گے اس نے ہم سے کوئی بات پوچھی ہے ہم اس کو ابھی روک لیتے ہیں اور کوئی اور بات بھئی پہلے اس کو تسلی دے دو تسلی دے دو اس کو کہ بھائی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ بھی بتانے لگا ہے اس کے بعد اپنی بات پہنچائیے اس طریقے سے بات پہنچائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں یا, ہی, یا ہی سجنے اصل میں تھا صاحبینے تھا صاحبینے ٹھیک ہے نا صاحبینے ٹھیک ہے نا صاحبینے تھا پھر کیا ہوا یعنی پھر یہ یا کی طرف نسبت ہوئی تھی تو نون گر گیا تھا تو یا صاحبینے یا صاحب ہی... وہ تھا پھر اس لیے یا صاحب سجنے یا یا رہے گی یا کو نیچے کسرہ دے دیا گیا تو وہ کہتے ہیں یا صاحب اے میرے قید خانے کے ساتھیوں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں دیکھو اب کیسے یا کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں اور زیادہ بات کو پختہ کیا جا رہا ہے ارباب متفر خیر ام اللہ الواحد الکار بہت سے متفرق رب بہتر ہیں متفر رکونا خیرون کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں, بہت ہیں؟ امواحد القار یا ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے یا ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے تو اب وہ ان کو بتایا جا رہا ہے سر کے اندر درام علیکم رح کے تو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے گاڈ اینڈ گوڈس گوڈس جو ہے نا یعنی گاڈ کی جو مونس آتی ہے گوڈس ٹھیک ہے نا انجٹ نا کر دیں یا ای جی وائی پی ٹی ایجپٹ آ گا مثر کے لیے آپ ذرا وکیپیڈیا وغیرہ وہ بتائیں گے اور ان کے نام وہ بتائیں گے ٹھیک ہے نا ان کے خداؤں کے وہ نام بتائیں گے کہ ان کے کتنے خدا تھے جو مصری تھے مصری دیکھیں نا ایک ہے رومنس رومنس کے اپنے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو یونانی یونانی تھے بلکہ یونانیوں نے بھی اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا ہر وغیرہ اور یہ اس قسم کے ٹھیک ہے مصریوں کے اپنے خدا تھے یہ ہندو ہے نا ان کی دیویاں عجیب عجیب نام ہیں ان کے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنی ان کے نام ہوتے ہیں تو تقریبا آپ دیکھیں گے مصریوں کے اسی سے اوپر میرے خیال میں نام مل جاتے ہیں اسی سے اوپر ان کے خداؤں کے نام جو ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو ابھی ت... یعنی پرانے زمانے کے وہ چل رہے تھے مصریوں کے تو اسی کے اسی... اسی کے قریب گاڈ اینڈ گاڈیس جو ہیں وہ سورج کا وہ جو ہے ٹھیک ہے نا یہ فرعون فرعون جو تھا نا اصل میں یہ کیا تھا یہ را را سے یہ فرورا فر ابھی بھی لفظ کو فرعون کے لیے فرورا جو کہا جاتا ہے یہ را تھا پھر اس نے کیسے سلطنت حاصل کی یہ اپنی ایک انہوں نے متھ بنائی ہوئی ہیں فرضی کہانیاں یہ پوری کی پوری وہ ذرا آپ صرف نیٹ پہ تھوڑا سا دیکھیے گا ذرا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا ار باب متفر کہ کیا بہت سے متفر کر بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے تو ان کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے واقعی کتنے ان کے خدا ہوتے تھے یہی مصریوں کا حال تھا یہی ہندوؤں کا حال ہے یہی جو پرانے رومنز وغیرہ گریک وغیرہ ان کی جو وہ تھی ان کے حال تھے تو ہر چیز کے لیے لیا تک بندہ یاد نہیں کر سکتا کہ وہ نام کیا کیا ان کے نام ہیں آپ صرف یا نوٹ کیجیے گا آج آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ستارے ہوتے ہیں تو ہم اس وہ ستاروں کے ذریعے سے جو بنائے جاتے ہیں جی ستاروں کے اندر یہ جی وہ فلاں خدا تھا یہ فلاں وہ تھا وینس بھی مانی یعنی وینس جو سیارہ ہے اس کو مانا جاتا تھا تو اس طریقے سے اچھا چینیوں کے اپنے خدا چینیوں کے ان کے اپنے نام ہے چینیوں کے جو ہے اور اسی طرح ستاروں کے نام وہ چینی اپنے وہ نام رکھتے تھے ستاروں کے ان کا اپنا کیلنڈر ہوتا تھا چینیوں کا ایرانی جو ہے ان کا اپنا ایک کیلنڈر جو ہے ایرانیوں کا ٹھیک ہے تو وہ ذرا یہ دیکھیے گا اور آپ کو واقعی پتا چلے گا کہ توحید کیسی اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی عقل سے کام لے گا نا عقل سے کام لے گا تو وہ خود پھر وہ عجیب عجیب ان کی کہانیاں یہ اگر آپ پڑھیں نا ان کی کہانیاں جو متس کہلاتی ہیں وہ عجیب عجیب گریک یعنی جو متس ہیں رومنز والوں کی مصریوں کی وہ فلاں ہوا پھر ایک خدا کی لڑائی ہوئی دوسرے کے ساتھ اس نے اسے سے چھین لیا وہ سب کا خدا بن گیا ٹھیک ہے نا یہ فرون فرون کا نام جو وہ ہے فرون فرون کو فرون کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ذرا دیکھیے گا یہ بھی مل جاتا ہے نیٹ کے اوپر موجود ہے فرون کو فرون کیوں کہا جاتا ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ اس کو دیکھیے کہ آپ نے خود بھی کچھ کام کرنے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے نام میں بتا دوں گا ان کا خدا تھا یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اس طرح کے لیکن جس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود کافی چیزیں پتا چلیں گی کہتے ہیں ماتا بدون مندون ہی اللہ اسما انسمئی تمہا ان تم آکم ماتا بدونا مندون ہی اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو کیونکہ ماں آیا تھا نافیا آیا تھا نافیا کے بعد اللہ آ گیا تو نفی نفی کیا ہو جاتی ہے پازیٹیو نفی نفی کیا ہو جاتی ہے مثبت تو ماتا تم عبادت نہیں کرتے میندون ہی اللہ کے علاوہ اللہ مگر اسمان اسمان مگر صرف ان ناموں کے سمئی تمہا آبا ٹھیک ہے تو میں نے اس کا ترجمہ اللہ اصمان سمئی تموہا اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں چند ناموں سے زیادہ نہیں اللہ مگر یہ اسماء سمیتموھا چند ناموں سے زیادہ نہیں ہیں یعنی جو تم نے نام رکھ لیے ہیں انتم وا اباؤکم جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری ما انزل اللہ کہ اللہ نے کوئی کچھ بھی نہیں ماں انصلی اللہ بہار سلطان اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری یعنی یہ جو خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ تم نے صرف نام رکھے ہوئے ہیں فلاں نام اچھا یہ فلاں را ہے یہ فلاں ہے اس طریقے سے مختلف نام رکھے ہوئے تھے یہ جی یہ دیوتا ہے اچھا یہ جو ہے اس کی بیوی ہے یہ فلاں ہے اس طریقے سے مختلف نام یہ تم نے خود اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری حکم اللہ اللہ حاکمی اللہ کے سیوا کسی کو حاصل نہیں امارا, امارا اللہ نے کیا حکم دیا تاب اللہ اللہ, اللہ اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے نا اللہ تا ابدو اللہ, اللہ ایہو اس نے اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو امارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کہ تم نہ کرو اللہ تاب تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے ذالک الدین القیم ذالقہ دین القیم یہی سیدھا یہی سیدھا سیدھا دین ہے قیم سے مراد سیدھا ٹھیک ہے نا دین دین سے اکثر لوگ نہیں جانتے سیدھی سیدھی بات ہے بس ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ اتنے جو بت بنائے ہوئے ہیں فلاں فلاں نام ایک کے لیے جاتے ہو بارش کے لیے ایک کے پاس جاتے ہو کسی اور چیز کے لیے لاد جاتے ہو مختلف نام بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے شادی شادی کا اپنا خدا ہوتا تھا جی شادی کے لیے یہ جی فلاں کرے گا شادی کروانی ہے تو فلاں خدا کے پاس جا کے وہ کرنی ہے اس کی عبادت کرنی ہے کچھ اور کام کرنا ہے تو فلاں خدا کے پاس جانا ہے تو بس سیدھا سیدھا دین ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا اس میں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی سی بات ہوگی باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے ٹھیک ہے اور آج پھر ابھی وہ جو دیکھ لیں سرف والے ساتھی کدھر ہیں سرف والے سرف والے ساتھی ہیں صرف والے ساتھی کدھر ہیں موجود ہیں اچھا حضرت کا بیان تو نہیں شروع ہونے والا مجھے بتا دیجیے مجھے بتا دیجیے اگر حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے آسن الوم سے تو ٹھیک ہے ہم جو ہے پھر وہ کا ہم وہ کر لیں گے